بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم علی و هو المصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقا وقالت بارك وتعالى كما ورد في سوره البقره بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن وقال عز وجل كما ورد في سوره النساء ومن رحم من اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراهيم حنيفا وقال جل وعلا كما ورد في سوره المائده ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم في ما تعموا اذا تقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا امنوا ثم تقوا احسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا اللہم ربنا رشدنا من اللہ مبنا اللہ حقم رب ربین حدیث جبرائیل اہم ترین حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے ذہن میں پس منظر لے آئیے کہ ایک موقع پر حضور اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبی میں تشریح فرماتے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہوا بال انتہائی سیاہ کپڑے انتہائی سفید سفر کے کوئی آثار نہیں نہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف تھا بہرحال وہ شخص بڑھتا چلا گیا اور حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور آپ کے زانو پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اس کے بعد سوال کیا یا محمد اکبر اسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اسلام کیا ہے حضور نے جواب دیا اس پر اس نے تصدیق کی توثیق کی سبب کا تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ جو سوال کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے یہ تو کسی استاد کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرے اور پھر اگر جواب صحیح ملے تو اس کو شاباش بھی دے پھر اس نے پوچھا اخبرنی نے انل ایمان اس کا بھی حضور نے جواب دیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں پھر تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی نے احسان اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم نے خاصے مفصل گفتگویں کر لی ہیں اور ان کی جو اہلیت ہے ان میں جو فرق ہے اور جس کی وجہ سے کہ اس پر اتنا زور دیا گیا یہاں کہ اس فرق کو پورے طور پر محبوج نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں احسان کیا ہے سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیجیے حسن یہ اردو میں استاؤ لفظ ہے عربی کا لفظ ہے لیکن یہ کہ کون نہیں جانتا خوبصورتی عمدگی موزونیت بہت سے پہلوؤں سے حسن جس کا مفہوم ہم جانتے ہیں. احسان کے معنی ہے کسی کو حسین بنانا حسنت جمی و خس والے ہی حضور کے تمام ہی عادات جو ہیں وہ نہایت حسین تھی تو حسم یہ حسین ہونا احسم یہ کسی کو حسین بنانا اب یہ لفظ جو ہے لفظی اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ جو احسان کا یہاں پر موضوع آیا ہے ہمارے ہاں اس کی جگہ پر ایک اور لفظ معروف ہو گیا تصوف اور وہ اتنا معروف ہوا کہ اس نے اس احسام کے لفظ ہی کو ہماری لغت سے گویا کے خارج کر دیا احسان کے ایک لفظی معنی ہے کسی پر بھلائی کرنا یہ بھی ہے پرانے مجید میں ہے سورہ قصص میں کہ لوگوں نے قانون سے یہ کہا تھا آسن کبا آسن اللہ دیکھو تم بھی اچھا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے غنی بنایا ہے تم لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد میں اپنے مال کو خرچ کرو تو احسان کے معنی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ احسان ہوا یہ ہے کہ لفظ تصوف نے آ کر احسان کے اس اصلی معنی کو بنیادی معنی کو ذہنوں سے بالکل نکال دیا اور سارا کا سارا ابو بعد جو ہے ہمارے ذہنوں میں لفظ تصوف کے حوالے سے حالانکہ تصوف نہ قرآن میں کہیں لفظ آیا نہ حدیث میں آیا اور تقریباً دو سو برس تک حضور کے انتقال کے بعد یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ آٹھ سو بائیس عیسوی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے سالہ کشہری کی مدد سے میر ولی الدین ایک بڑے مصنف اور بڑے مفکیر اور فلسفی تھے حیدرآباد دکن کی جامع عثمانیہ میں فلسفے کے شعبے کے ہیڈ تھے ڈاکٹر میر ولی الدین چنانچہ ان کی کتاب بھی اسی اور موضوع پر ہے قرآن اور تصمف لیکن انہوں نے یہ کہا ہے تحقیق کی ہے کہ سب آٹھ سو بائیس اب چھ سو بائیس میں ہجرت ہوئی ہے تو گویا کہ دو سو ہجری اور حضور کا انتقال چھ کا ہے تو حضور کے انتقال کے 190 برس بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے کہ اس کا بادہ کیا ہے صفا سے صف سے صفا سے،, سے نہیں ختم نہیں بنتا صرف ایک لفظ سے بنتا ہے اور وہ ہے صوف اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آ کر جو خاص اس میدان میں لوگ آئے وہ میں ابھی کرتا ہوں روحانیت کے میدان کو کو جنہوں نے اپنی جولانگاہ بنایا تو انہوں نے انہیں لباس پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ جسم کو چبھے اپنے جسم کو بجائے راحت دینے کے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ جو ہے ان معاملات کے اندر روحانیات کے میدان میں مسٹسزم چاہے وہ کرسچن مسٹسزم ہو اور چاہے وہ ہندی مسٹسزم ہو چاہے وہ نیو پلیٹونزم ہو وغیرہ وغیرہ جہاں سے بھی آیا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ ایزا پہنچاؤ تو اس صوف سے لفظ صوفی بنا بلّہ عالم ایک اور تصور بھی ہے جو رہا ہے لیکن یہ کہ اس کی اب اس دور میں آکر این کر شمبل نے بڑی تبدیل بھی کی ہے لیکن یہ کہ میرا گمان رہا ہے کہ یہ لفظ صوفیہ سے بنا ہے یہ اصل میں یونانی لفظ ہے صوفیہ صوفیہ کے معنی ہے حکمت جو نہ فائلوسوفی فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں صوفی حکمت وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے فائلوسوفی فلاسفی ہم اسے کہہ دیتے ہیں بنتا ہے وہ فائلوسوفی تھیوسافیب تھیو کا معاملہ ہے حکمت دین یعنی مذہب کا بھی ایک پہلو تو ہے جو عوامی ہے جو عملی ہے اور ایک ہے اس کا علمی اور فکری اور گہرائی کے اندر اور پہلو وہ تھیوسافی کہلاتا ہے آج بھی کراچی میں تھیوسافیکل ہال ہے بندر روڈ پر تھیوسفیکل سوسائٹیز دنیا میں رہی ہیں کہ یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کے اندر جو باطنی حکمت ہے وہ قدر مشترک کے طور پر ان کو سامنے لایا جائے تھیوسک تھیوسیکل ہال تھیوسفیکل سوسائٹیز بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ احسان جس کے لفظی معنی بنتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اور کسی بھی شے کو حسین بنانا اب اس مسئلہ میں, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمزی میں اور سنن انسائی میں بھی ہے حضرت شداد ابن اوس اس کتابی ہے نظی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں ان اللہ قتم الاحسان اعلیٰ کل شعیع اللہ نے ہر چیز کے بارے میں واجب کیا ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے اب اس کی مثال دی آپ نے فیضا قتل تم ف آسن کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کروں آپ ذرا اس پر مسکرائیں گے بھی کہ قتل کے اندر خوبصورتی سے کیا مراد ہے بات ابھی واضح ہو جائے گی فیضا ذبح تم ف آسن و ضبح یا نسائی کی روایت میں فوسن البحا ذمہ کرنے لگو کسی جانور کو تو خوبصورتی سے ادگی سے ذمہ کرو اور اس کی شرح کیا ہے وَلْ چاہیے کہ کوئی شخص جو کرنے بیٹھے وہ اپنی چھری کو تیز کر لے فل زمیا ہے اس کو راحت پہنچائے زیادہ تکلیف نہ کھنڈی چھری سے آپ رگڑ رہے اس کے اگر حلق کو اور گردن کو تو اس کے اوپر چاہ بی گی تیزار کے ساتھ جو ہے ایک ہی وار کے اندر وہ معاملہ ہو جائے تو ظاہر باتیں اسے تکلیف کم سے کم ہوگی اسی طرح کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر اب ایک اناڑی آدمی قتل کرنے لگے گا تو نہ کیا اس کے ساتھ کرے وہ کیا سلوک کرے اور وار کہیں کرنا چاہے لگ جائے کہیں اور جا کے اس کا جو ہے وہ بجائے گردر کے کہیں سر پر لگے کھوپڑی کا کچھ کو کر دے تو اب آپ کو معلوم ہے جلد جو ہے پروفیشنل ہوتے تھے وہ گویا کہ ایک طرح کا فن ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی وار سے وہ گردن جو علیحدہ ہو جائے اب بھی سعودی عرب میں جو ہے سر قلم ہوتے باقاعدہ جو سزائیں ہیں ان کے اوپر سر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ بس وہ ایک وار کے اندر گردن جو ہے وہ اڑ جاتی تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کم سے کم تکلیف ہوگی اس ظاہر بات ہے کہ اگر کہ اسے سزا تو دینی ہے شریعت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا ہے اس کے اوپر ایک حق جو ہے حق تک گئی بارے یہ جو ہے احسان کے لفظی بانی میں نے آپ کے سامنے رکھے اب اسی سے قرآن کی اصطلاح ہے احسان اسلام اسلام میں خوبصورتی پیدا کرتا یعنی اسلام ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس کے فرائض ہیں مارے باندھے کو جیسے بھی ہوا پورے کر دیے آپ کی دلی اس کے اندر جو ہے کوئی وہ شامل نہیں ہے دلی جذبہ شامل نہیں ہے ایک یہ کہ آپ نے پورے اہتمام سے پوری توجہ کے ساتھ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ آپ نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا اور اس کام کو کیا یہ اسی کام کو درجہ احسان میں پہنچا دینے کا ہے اس لیے اس کے لیے نفس میں نے استعمال کیا ہے احسان اسلام اسلام کو خوبصورت بنانا اسلام تو وہی ہے کل میں شہادت ہے نماز روزہ جو زکوۃ تھے اور پھر جو بھی احکام دیے گئے شریعت کے عوامل و نواحی لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو جیسے بھی ہو بے دلی سے تھوڑ دل پن کے ساتھ اور طبیعت کی عدم آمادگی جو ہے اپنے آپ کو گھسی گھسیٹ کر کسی طریقے سے وہ آپ خانہ پوری کر دیں اور ایک یہ ہے کہ بڑی دلی آمادگی کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ دل لگا کر بہتر سے بہتر انداز بھی وہ کرے یہ احسان ہے احسان اسلام تو میں نے آپ کو تین آیتیں سنائی ہیں ایک آیت جو ہے وہ مکی قرآن مجید میں سورہ لقمان کی ہے وہ میں وَهُوَ محسن جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اسلام اور احسان جہاں دونوں جمع ہو گئے یعنی یہ کام وہ خوبصورتی کے ساتھ کر رہا لہذا وہ شخص جو ہے فرمایا فقد اسکم سے قبل تو اس شخص نے تو جو مضبوط کنڈا ہے اس کو پکڑ لیا ہے یہ مضبوط کنڈا پکڑنا جو ہے اس کی آپ کو اس کا پس منظر اگر سمند میں آ جائے کہ فرض کیجئے کہ بحری جہاز کے عرشے پر کھڑا ہوا کوئی شخص گر پڑا پانی میں سمندر میں تیرنا جانتا نہیں اب اگر اس شخص کے ہاتھ میں کوئی کنڈا آ جائے کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب یہ کنڈا ہی میری جان ہے اس کنڈے کو میں نے چھوڑا تو میں, میں ڈوب جاؤں گا تو یہ ہے اروت المسخہ وسقہ اوسق بہت مضبوط اس کا مونس ہے مسخہ بہت مضبوط کنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے اور آپ کنڈے کو نہ چھوڑے تو گویا کہ آپ کی جان بچنے کا امکان موجود یہ اروۃ المسخہ جو ہے تو جس شخص نے اس اسلام اور احسان کو جمع کر دیا وہ میں جسلم محسن مارے باندھے کا اسلام نہیں بس زبردستی کا اسلام نہیں اگرچہ زبردستی کے اسلام کی بھی قانونی حیثیت ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو کہ اس کی بنا پر اس کی صداقت نہیں ہو یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے لیکن نہیں ورنہ تو بصورت دیگر اسلام جو ہے وہ ڈھالے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اینڈ حالت جنگ میں ایک شخص جو ہے جب یہ محسوس کرے کہ اب میرا میں بے بس ہو گیا ہوں اور کلمہ پڑھ دے تب بھی آپ اب اس کو اس گناہ پر کے گمان غالب یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے وہ ڈھال ہے اس کے پاس تو قانونی اسلام کی اور یہ جو بھی ہے اس اسلام کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے قانونی سطح پر لیکن اصل اسلام جو چاہیے وہ احسان والا اسلام چاہیے اس میں خوبصورتی ہو اس میں پوری طبیعت لگی ہوئی ہو پورے حما کے ساتھ اپنی امکانی جد و جہد کے ساتھ ان کاموں کو سرجام دیا جائے پھر سورہ بقرہ میں یہ بات پھر آئی بلا من اسلم للہ محسن رَبِّهِ وَلَا وَلَا کیوں نہیں جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تسلیم کر دیا سر تسلیم خب کر دیا وہ محسن اور وہ یہ کام کر رہا ہو خوبصورتی کے ساتھ اندری کے ساتھ دبی آبادگی کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں پھر اس کے یقینا جو ہے اس کاجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حسن ہوگا سورہ نصاب میں فرمایا تبامل ابراہیم حلیفہ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ تو اللہ کے سامنے جھکا دیا سد تسلیم خم کر دیا اور احسان کی کیفیت کے کی اندر تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان ان دونوں کو جوڑ دیا گیا لیکن حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان کے درمیان ایک سوال لایا گیا ہے اور وہ من ایمان اخبرنی عدیل اسلام اخبرنی عدل ایمان پھر اخبرنی علی الاسلام. اور یہ وہ بات ہے کہ سورہ معیت نمبر ترانوے میں آئی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سمت تک آمن سمتن سے جن لوگوں نے جو ایمان اور امن سالے کے روش پر چل رہے تھے تو انہوں نے جب تک تقویٰ کی روش اختیار کی اور پھر جو حکم آیا اس کو اختیار کیا ایمان اور زیادہ تقویٰ ہوا تو مزید ایمان بڑھا اور زیادہ تقویٰ ہوا تو وہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت دیا یہاں تین درجے آئے اور یہاں اس حدیث کے اندر تین درجے آئے. اسلام ایمان احسان اب وہ احسان کیا ہے جب سوال کیا گیا حکبر تو آپ نے فرمایا جواب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مرون جو روایت ہے اس پہ لفظ آیا اللہ تک یرات. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر انہی کے صاحب جانتے ہیں رسی اللہ تعالیٰ ان کی روایت میں ترا ہو فیلن تق الراح فیلنگ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ ان سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہے اول تو ان تین الفاظ کو ذہن میں رکھیے تاب تخش اللہ تاب اللہ لیکن چونکہ اس حدیث کا زیادہ تر جو عام طور پر مقبول اور عام ہے وہ وہی ہے جو حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو اور اس میں لفظ عبادت آیا ہے یہ نصب حجاب بن گیا ہے اس حدیث کے سمجھنے میں اس لیے کہ عبادت کا تصور عوامی سطح پر کیا ہے نماز روزہ حجکات تو گویا کے احسان کا سارا جو تعلق ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہو گیا نماز بہتر سے بہتر ہو بڑی عمدہ پڑھی جائے خوشو و خضو کے ساتھ پڑھی جائے تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے ہر چیز جو ہے پوری طریقے سے پابندی کرتے ہوئے تو باطنی کیفیت بھی ہو خوشو و خوشو اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ نکھسخ سے جس کو کہتے ہیں وہ درست ہو تو یہ تو گویا کے احسان ہے لیکن یہ کہ اس کو صرف عبادات تک محدود کر دینا جو ہے یہ بھی گویا کہ اس حدیث کا جو عموم ہے اس سے ایک محجوبیت پیدا تو اللہ کا شکر ہے کہ دو روایتوں کے اندر اس کا جو ہے مفہوم کھل کر تم عمل کرو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو جدو جہد کرو محنت کرو اللہ کے لیے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ بات ایک تو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے عبادت کے مفہوم کو صرف عبادات تک سامنے نہ رکھا جائے بلکہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے اس سے پہلے بعد میں وقت پر میں بیان کرتا رہا ہوں یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے معنی غلام غلامی کا طرس عمل اس کے معنی کیا ہے آن ہم وقت ہما جہت یہ غلامی ہے اس لیے کہ وہ تو مملوک ہے وہ ایمپلائی نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے کا میں کام کرنا باقی میں آزاد ہوں نہیں امپلائی ایمپلائی ریلیشن شپ جو سے نکال دیجیے مالک اور غلام آقا اور غلام غلام تو ملکیت ہے اس کے کوئی اوقات نہیں ہے وہ یہ بھی نہیں کہ میں یہ کام تو نہیں کروں گا یہ کروں گا آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے میں آپ کا ٹوائلٹ تو صاف نہیں کروں گا لیکن نہیں غلام تو نہیں کہہ سکتے تو ہمتن ہم تن ہما وقت ہمہ جہت بندگی اس لیے خوبصورت جو وہ آئے تھے قرآن مجید کی سورہ داریات کی وہ ہما خلق تو جن ون صاح اس کی جو ترجمانی کی ہے شیخ سعدی نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو بندگی اس کا جو ہے سب سے بڑا مفہوم البتہ اس کے ساتھ ہی اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا تب عبادت بنے گی محض اتحاد میں محبت لہذا ایک ہے نفس فارسی کا بندگی اور ایک ہے لفظ پرستش تو بندگی اور پرستش کو جمع کریں گے تو عبادت بنے گا لیکن اس کا وہ پہلو بہران سامنے رہنا چاہیے کہ اس سے مراد صرف یہ عبادات نہیں یہ بھی اس میں شامل ہے نماز حجر عبادات ہیں جو اس بڑی عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ بڑی عبادت آسان کام نہیں ہے ہمہ کن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی بندگی کرنا اطاعت کرنا اس کے لیے آپ کو سپورٹس کی ضرورت ہے نماز سپورٹ دیتی ہے روزہ سپورٹ کرتا ہے زکوٰۃ سپورٹ کرتی ہے حج سپورٹ کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ احسان اس کے لفظی معنی کسی چے کو حسیب بنانا یہاں مراد احسان اسلام اسلام خوبصورت ہو جائے اور اس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائیں حدیث میں جب فرمایا تو اس کا جواب کیا ہے ان تم اللہ کام نہ کا تراہ فیلن اللہ کامن کا تراہ فیلن تک یارک ان تام کان کا تراہ فیلن تک فن یاراک اب یہ جو الفاظ ان کو نوٹ کیجئے اس طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے یہ اصل میں ایمان اور یقین کی انتہائی کیفیت کا نام ہے وہی ایمان ایمان درحقیقت بالغیب ہے اللہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ ہے نہنو اکرم حبل الورید لیکن غیب کا ایک پردہ جو ہے وہ جو ہے موجود ہے ہائی ہے لیکن اس ایمان کی شدت اب یہاں پہ ایمان کا ایک ڈائمنشن آ رہا ہے اور گہرائی ایمان کی گہرائی اتنی شدید ہو جائے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے یہ گویا کہ کہاں یا کان نکلتا اور دیکھ تو سکتے نہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں وہ تو حضرت موسا علیہ السلام کے ہیں جری القدل پیغمبر ہیں اور انہوں نے بھی جب استغاخ کی انضر اللہ مکالمہ تو, انزل تو, تو نے مجھے مجھے ساتھ فرمایا مجھے سرفراز کیا اس مکالمے کے شرف سے لیکن یہ کہ ذرا دیدار بھی اللہ فرما تو جواب ملا کہ نل تر نہیں تم نہیں دیکھ سکتے یہ تو حضور کے بارے میں بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اللہ کی آیات کو دیکھا قرآن مجید میں تو یہی ہے لقد رام آیات رب ہلکمرا اللہ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا لیکن بہرحال ایک رائے ہے صحابہ میں سے موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی رائے یہ ہے حضرت عمر کی نہیں ہے حضرت عائشہ کی نہیں ہے تجرت عائشہ نے تو بہت خوبصورت الفاظ کہے جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نور ان ہی ہو رہا وہ تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا نور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نور کو نہیں دیکھ سکتے بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے لیکن یہ کہ یہ بات بھی یہاں کہی گئی ہے کان نہ کترا یہ اصل میں انٹینسٹی اللہ کے وجود اللہ کی حقیقت اللہ پر اس طریقے سے یقین ہو جائے جتنا کہ کسی چیز کو آنکھوں کے دیکھنے سے یقین پیدا ہوتا یہ کان نہ تراہ ہو فائلن تک یا راک اب اس دوسرے ٹکڑے کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ بھی ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہے پہلے ٹکڑے کی اور ایک مفہ یہ لیا گیا ہے کہ یہ دوسرا درجہ اوچلا درجہ تو یہی ہے اتنی شدت پیدا ہو جائے گویا کہ فی الواقع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ حاصل ہو سکے تو سے کب تر درجے میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے حضور سے انتخاب اور اے دبی آپ ہماری نگاہوں میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اب اس اس کیفیت میں جو ہوتی ہے اللہ کا بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی محنت کر رہا ہے اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے کوئی خدمت اس کے دین کی جو ہے سرجام دے رہا ہے اس کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے اس کے لیے تکلیف جھیل رہا ہے اس وقت یہ اس کا احساس جو ہے کس قدر اس کے لیے وہ دل جوئی کا بندو اس کا سامان فراہم کر اللہ جو دیکھ رہا ہے میرا مالک جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی ہم تو ان کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھے انہیں پتہ بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے علم میں میری ساری جو بھی خدمتیں ہیں خدمت گزاریاں ہیں میری جو قربانیاں ہیں میرا جو اشار ہے میری جو محنت ہے میری جو بھاگ دوڑ ہے التاب اللہ ہے کا ترا فی اللہ تخن ترافیل یا راغ تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اصل میں ٹکڑا جو ہے اس کے دو مفہوم ہے ایک تو یہ کہ پہلی ہی بات کی وضاحت ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا اس لیے یہ یقین پیدا ہو جانا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی درجہ احسان پر فائز ہونے کے لیے کافی ہے لیکن اگر اس سے آگے جو صورت حال جو ہے پیدا ہو جائے وہ شدت اتنی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے اس قسم کی بات کہی گئی حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشہیر رکھتے تھے, تھے تھوڑی دیر یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس خدمات ختم ہوئی لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا سب بہتا آج کیسی صبح ہوئی تمہیں کیسی صبح نصیب ہوئی تو ان کا جواب جو جی ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حدود نے پوچھا لے کل شفت الفا صفت و ایمانی ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو میری کیفیت یہ کان وہی لفظ ہے کان کانی مجھے تو محسوس ہوتا، کو دیکھ رہا ہوں. اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہان کو تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت ایمان کا اس ترجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام اس میں اللہ کے لیے جد و جہد اللہ کے لیے محنت اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت استحزار اللہ فی القلب اللہ کے عبادت اللہ کی یہ ب... تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے نکھار پیدا ہو جائے خوبصورتی پیدا ہو جائے اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی وہ یقین کی گہرائی سے دا. اب یوں سمجھئے کہ ہمارے سامنے تین درجے آئے ایمان صرف زبان پر آیا ہے تب بھی اسلام تو ہو گیا فکرسان انتشد اللہ اللہ ون محمد رسول اللہ اب ایمان دل میں داخل ہو جائے یہ ایمان ہو گیا ایک اب یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور دل کی گہرائیوں کے بارے میں یہ جان لیجیے اتھا ہے یہ گا اس لیے کہ دل جسے ہم کہتے ہیں ایک تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ اس کا کام ہے خون پمپ کرنا ایک طرف سے خون لیتا ہے پھیپڑوں کی طرف سے صاف شدہ خون آ گیا اسے اس نے دھکیل دیا پورے جسم کی طرف پورے جسم سے وہ خون جس کے اندر آلائشیں وغیرہ جمع ہو گئی ہیں وہ لے کر اور پھیپڑوں کی طرف اس کو دھکیل دیا تاکہ وہاں اس کی صفائی ہو جائے تو یہ ایک پمپ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں لیکن دین کے اعتبار سے قرآن کے اعتبار سے یہ اصل میں روح انسانی کا مرکز ہے اور محل ہے یہ روح جو ہے اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ براہ راست ہے. لہذا اس قلب کی گہرائی آپ ناپ نہیں سکتے ہیں. اس میں جو بہت خوبصورت بات کہی ہے سلطان باہو نہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جا رہے یہ دل جو ہے تو دریاؤں سے اور سمندروں سے زیادہ ڈونگے ان کی گہرائی کے اندر تو قرآن جب ایمان اس گہرائی میں جاگو ہو جائے اب یہ احسان ہے. احسان کوئی اور آرٹیفیشل شہ نہیں ہے احسان کو اس سے علیحدہ کوئی شہ نہیں ہے جو اس درجے پر فائز ہو جائے ان کے سر پر کوئی سینگ نہیں آ جاتے اسلام اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے نکھار پیدا ہو جائے خوبصورتی پیدا ہو جائے بہتر سے بہتر انداز میں اسلام اور ایمان کی منزل طے کرتے ہوئے انسان وہ یقین کی ان گہرائیوں تک پہنچا اب ایمان کی ان دو کیفیتوں کا ذکر سر ہے حجرات میں موجود ہے ایک آیت کا تو بار بار ان گفتگو کے دوران حوالہ آیا ہے قالت و ولما يدخل فی ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تم مومن نہیں ہو ہاں مسلم ہو تم کہہ سکتے ہو دعویٰ کر سکتے ہو مسلمان لیکن اسی صورت میں صحابہ کرام اس اعتبار سے جہاں پہنچ گئے تھے اس کا تذکرہ ہے ولاکن کلو گم اللہ نے تو تمہارے دکلیے لیے ایمان کو نہایت محبوب کر دیا ہے اور اس کو خوشنما بنا دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر اب وہ دلوں میں وہ ایمان زینا نہ تزئین کسے کہتے زینت اس کو پوری زینت دے دی ہے تمہارے دلوں کے اندر یہ ہے وہ کیفیت جو صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی تھی اور وہ در حقیقت اسی ایمان کی جو ہے گہرائی تھی باقی یہ کہ جو کیفیات بعد میں ہمارے ہاں تصوف کی وجہ سے آئی ہیں کیوں آئی ہیں کس وجہ سے آئی ہیں ان کا اور یہ اسلام کا جو اصل جو ہے سلوک محمدی جسے میں کہہ رہا ہوں یا سلوک قرآنی جسے ہم کہیں گے یا جسے میں نے احسان اسلام کہا ان میں کیا فرق ہے اس پر یہ میرا کتاب کیا جو ہے وہ بہت اہم ہے مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اب میں مزید اس پر یہاں گفتگو نہیں کر سکتا اس میں ذرا دقیق معاملات بھی آتے ہیں یہ تو مطالعے سے متعلق ہیں یہ چیزیں کہ ان کو پھر گہرائی میں سمجھنے کے لیے پورا پورا نفس نصب مطالعہ کیا جائے اور خاص طور پر اس کا ایک انگریزی ترجمہ ہوا ہے اور اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے اندر جب کبھی دین کی طرف رجحان پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ تصوف کا راستہ اختیار کر تو اس حقیقت کو ان پر منکشف کرنے کے لیے ریئلٹی آف تصوف ان دی لائٹ آف دی پروفٹنگ ماڈل حضور سے بڑے کون ہوں گے جنہوں کے لوگوں کو احسان کی تعلیم اور تربیت دی اور تسکیہ کیا اور قرب خدا بندی کے مراحل طے کروائے حضور سے بڑھ کر کون ہوگا ان کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کس طور سے کیا تھا اور یہ جو ہمارا مرمو یا ہے وہ کس طور سے اس سے ایک علیحدہ راستہ اگر جو اس کی وجہ ہے اس کا سبب ایک ہوا ہے خاص جس کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے بہرحال اس پر تیسرے سوال کی بات ختم ہوئی چوتھا سوال پھر کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور سے اخبر ذرا قیامت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا مل من مسول انہا بے عالم ان کے سوال کا مراد یہ تھی کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے. آپ نے صاف اعتراف کیا تو قرآن مجید کے اندر جو ہے خاص واضح طور پر ہے یا سرو قانص یا فیمان تمن ذکر رب کا منتہا یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں سات کے میں کب آئے گی کب لنگر انداز ہوگا یہ جہاز تو آپ کو اس سے کیا سروکار آپ کا تو تعلق اس سے نہیں آپ کا کام ہے خبردار کرنا کہ آئے گی اس کے لیے تیاری کر لو کب آئے گی اس کا علمی. اس اعتبار سے آپ نے اس کا جواب دینے سے معذمت کی اب انہوں نے چوتھا سوال کیا نمار آتے ہیں تو مجھے اس کی کچھ علامات کے بارے میں بتا دیجیے جس سے اندازہ ہو جائے کہ وہ زمانہ اب قریب آ گیا ہے اب یہ ایک مستقل موضوع ہے علامات قیامت اشراۃ الصاع علامات القیامہ اشراۃ الصاع اس پر باقاعدہ حدیث کے جو مجموعے کتابیں ان میں پورے پورے افواہ ہیں بہت لمبی باتیں ہیں یہ ایک عمومی ہے ابتدائی ہیں جنہیں کہتے ہیں چھوٹی علامتیں ایک بڑی علامتیں دس علامتیں ہیں ان میں دجال کا ظہور ہے حضرت مہدی کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کے نظور ہے دھوئیں کا معاملہ ہے خصف کا معاملہ ہے زمین تین جگہ سے دھس جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ مختلف اثرات ہیں تو ان کو کہتے ہیں بڑی علامتیں چھوٹی علامتیں یہاں جو دو علامتیں آئی ہیں وہ بہت اس وقت کے لیے ہمارے لیے چشم کشا ہے الفاظ کالا تل تل ابت کہ لوڈی اپنی مالکہ کو جنے گی آپ اس کے بعد ہی کیا ہے کہ ایک غور آئے گا کہ اولاد میں اتنی سرکشی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے والدین کے اوپر گویا کے حاکم ہو جائیں گے والدین ڈریں گے کہ ان سے کچھ میں کہنا تو یہ پتا نہیں جواب میں کیا کہہ مجھے کیا کہہ دے یہ کیفیت آج ہے ہمارے یہاں خاص طور پر یہاں پر لڑکیوں کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں تو یہ ہے بیٹیاں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ادب اور بہت ہی یوں کہ ان معاملے کے اندر خاص طور پر ماں کی محبت اور ماں کا ادب اور ماں کے سامنے سر جھکا کر رکھنا لیکن جب بیٹیاں جو ہے اپنی ماں کو اپنی بانیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی انترز علامت ربت رہا اور یہ کیفیت آج موجود ہو چکی ہے اور دوسری علامت جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ انترا الحفاط العراۃ العلتا شاہ یا تعبل فلمیام دوسری علامت یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے ننگے پیر رہنے والے ننگے بدم رہنے والے انتہائی مفلس و قلاش بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اب یہ نقشہ آج آپ سمجھ لیجیے کہ پچاس ساٹھ سال پہلے کا عالم عرب اور آج کا عالم عرب یہ جو ہے خاص طور پر بالکل یہ کنٹراسٹ ایسا نمایاں نظر آتا ہے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ حج میں خاص طور پر قربانی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی حکمت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ کھانا میسر آئے بے وادن غیر زر وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں کوئی پیداواری نہیں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی رب بنا انی عسکل تو منظوری ہے وادن غیر ان داٹیکل تو پروردگار تو ہی بندوبست کر لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبدول کر لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہے قربانیوں کے گوشت پر جھپٹ کر پڑتے تھے سکھاتے تھے کھینچ کر لے جاتے تھے سکھا کر رکھتے, رکھتے تھے سال پرکھاتے تھے قربانی کی وجہ سے بھیڑ مچلیاں جو پالتے تھے ان کی قیمتیں ملتی تھیں تھی اور جو تھا یہ مشرقی ساحل جو ہے جہاں اب تیل کی وجہ سے اب جو ہے وہ یورپ کے شہروں کو مات دینے والے شہر آباد ہو چکے اور وہاں جو اونچی اونچی ہی بار تو یہ کیفیت جو ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے انترل ننگے پاؤں رہنے والے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی الورا ننگے بتن لباس نہیں کچڑے سے تھوڑے سے جو ہے وہ اپنے کوئی سطر ڈھاپا ہے تھا نہایت مفلس القلاش اور رعاش بکنیوں کے چرواہے فی البنیان تم دیکھو گے کہ وہ یہ جو ہے نفس اس کو سمجھ لیجئے باب تفاعل میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو کسی چیز میں مبالغہ طول میں مبالغاہ اونچی اونچی اونچی اونچی بنانے کا جو ہے وہ ان کی خواہش ہو جائے گی ایک اس میں مقابلہ بھی ہوتا تتاول تطابر اونچوائی میں مقابلہ کرنا اس نے اونچی بنا لی اس نے اگر چالیس منزلہ بنا لی میں پینتالیس منزلہ بناؤں تو یہ ہے دوسری علامت جس کو آج ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے ان اور ابا تحا پہلی یہ کہ لڑکیاں نوڑیاں اپنے آقاوں کو جن لیں گی ان کی جو بیٹیاں ہوگی وہ ان کی آکائیں بن جائیں گی اور ترن رفاتل اراطل عادت ریاض شاید البنیا اور جب کہ تم یہ دیکھو گے اب اس میں ایک روایت کے اندر ایک پانچواں سوال بھی ہے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل کا پانچواں پا سوال آيا یا رسول اللہ ومن اصحاب والحفات اے e, اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے کون ہوں گے یہ جو بھوکے ہوں گے ننگے ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے بھوکے ہوں گے اور بکریوں کے چلانے والے ہوں کون ہوں گے قال العرب حضور نے فرما عرب. گویا کہ یہ پیشن گوئی بھی موجود ہے ویسے تو یہ کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی ترقیہ ہوئی ہیں افلاس کے بعد پھر وہاں پر جب وہ دولت کا ریل پیل آیا ہے تو اونچائی جو ہے عمارتوں کی اور یہ شاندار چیزیں وغیرہ بنی ہیں اور بھی آپ کے شہر ملے گے لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر حضور نے جن کا ذکر کیا ہے العرب عرب اور وہ گویا کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے تو گویا کہ قیامت ویسے تو حضور نے فرمائے علما بوئش تو آنا بس ہیں میں اور قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی اب اس کا مفہوم یہ بھی تھا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی اب امت نہیں انا آخر المرسلیم میں آخری رسول ہوں تم آخر المب اور تم آخری امت اب تو گویا کہ قیامت ہی آئے گی اور ایک یہ بھی ہے یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں زمانے کے ادوار سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضور کی بے کے بعد سے قیامت میں اور یہ چیز جو ہے اب خاص طور پر اس کے اندر بہت سی بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ایک کتاب ہم نے بھی یہاں شائع کی تھی ایک مصری سعودی عرب کے ایک عالم الدین کی عمر و الامہ اس امت کی عمر کتنی ہے اس موضوع پر بہرحال اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بتائی گئی تھی علامات وہ بہت زیادہ جو ہے ان کا اب ظہور بہت قریب معلوم ہوتا ہے اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دو اس حدیث میں جو آئی ہیں کہ یہ تو گویا کہ ہر شخص بچشم میں سر وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری علامتیں جو آج موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس حدیث جبرایل کو ہمارے لیے علم کا اور حکمت کا ذریعہ بنا دے اور باتوں کو سمجھنے کا اور ان پر پھر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیقت فرمائے بارک اللہ لی و في فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزرک الحکیم